مرحبا بنا میری مولا نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ اسلام علیکم خواتین و ذرات آپ کے پسندیدہ پسند پسند پسندیدہ پسندیم افتار چائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بانجھنے در اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج میں جس اہم اور جس سنجیدہ اور نہایت ہی حساس معاشرتی مسئلے کو اٹھانے جا رہا ہوں اس ایوان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے ایسے موضوعات پہ ہم کلام کریں کہ جن کا بل یا بلا واسطہ آپ سے تعلق ہے اور نہ صرف اس پر گفتگو کریں بلکہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک حل آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی قوس کے ذریعے سے شامل کر سکیں لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طور سے اس مسئلے کا حل آج تک پہنچا سکیں آج ناظرین میں جس حساس مسئلے کو اٹھانے جا رہا ہوں کم و بیش پورا کا پورا معاشرہ اس مسئلے کی وجہ سے اتاپ کا شکار ہے انیس سو پچاس سے لے کے انیس سو ستر یا پچہتر تک کے اگر آپ معاملات دیکھیں تو ایک بات بہت خاص طور پہ ہم اس معاشرے میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک گھر کے اندر آٹھ آٹھ دس دس افراد ہوا کرتے تھے کمانے والا صرف ایک ہوا کرتا تھا لیکن وہ ایک شخص جو ہے وہ آٹھ آٹھ دس دس افراد کا بوجھ اٹھا لیا کرتا تھا لیکن ناظرین جیسے جیسے پچہتر کے بعد ہم نے اسی اور نبے میں قدم رکھا اور آج دو ہزار کی ہم بات کرتے ہیں تو واللہ یہ بات بہت آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب اگر دس افراد ایک گھر کے اندر موجود ہیں تو ہر شخص اپنا کماتا ہے اور ہر شخص اپنا کھاتا ہے اب وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ ایک کنڈیا ہو اور ایک شخص جو ہے پورے کے پورے کنبے کو چلا سکتا ہو خدا کی کہ اس موضوع پر بات کریں اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اللہ کی رحمت سمجھ کر بہت ہی خوشیاں منایا کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے میرے یہاں رحمت بھیجی ہے اور اس رحمت کو نمٹانے کے لیے بہت آسانی سے بہت حملے دیکھا ناظرین کے ایک ٹرنگ اندر چھوٹا چھوٹا سادہ سا سامان جہیز کا جمع ہوا کرتا تھا اور ماں جو ہے وہ اس بات کی فکر نہیں کیا کرتی تھی کہ میری بیٹی کب جوان ہو جائے گی اور کب میں بہت سادہ سا جہیز دے کے اسے نمٹا دوں گی نہ باپ کو اس بات کی فکر ہوا کرتی تھی لیکن ناظرین پچہتر کے بعد یہ فکر جو ایک عجیب سنجیدہ کیفیت اختیار چل، کرتی چلی گئی اور آج عالم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بیچی پیدا ہو جائے تو وہ رحمت تو اس کو جانتا ہے لیکن وہ ایک عجیب مکمسی کا اور پریشانی کا شکار ہو جایا کرتا ہے کیونکہ جیسے جیسے اس کی بیچی قد پکڑنا شروع کرتی ہے اور جوان ہونا شروع ہوتی ہے وہ باپ وہ ماں اس حد تک پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جب اس کو بیانے کا وقت آئے گا تو ہمیں کتنا جہیز دینا پڑے گا اس لیے کہ ناظرین جہیز وہ ان کی منشا پہ وہ نہیں دیتے بلکہ لڑکے والوں کی منشا پر دینا پڑتا ہے اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے جو لڑکے والے آنے والے ہیں وہ کتنے پیسوں کے عوض اور کتنے جہیز کے عوض اپنے بچے کو فروخت کریں گے میں نے فروخت کرنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آج اتنے ڈیمانڈنگ لڑکے والے ہو چکے ہیں کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے اور جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو لڑکی والے تو اس سوچ کے ساتھ ہی موت کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اس لڑکی کو پال پوس سے بڑا کرنا ہے اور اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا ہے اور لڑکے والوں کو ایک سبز باغ مستقبل کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو جوان کریں گے اس کو اچھی تعلیم دلوائیں گے اور جتنا یہ ہنرمند ہوگا جتنا پیسہ کمائے گا جتنا تعلیم یافتہ ہوگا اتنی ہی زیادہ بولی اس کی لگائی جائے گی اور اتنے ہی مہنگے داموں میں ہمارا بچہ بکے گا ناظرین آج جہیز کے اس موضوع پر میں کلام کروں گا اس جہیز کی وجہ سے بہت سی بچیاں جلا دی گئیں اس جہیز کی وجہ سے بہت سے ڈاوی کے مطلب وہ کیسز کی جس میں دعوی نہیں دی گئی بچیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیا گیا اس جہیز کی وجہ سے بہت سی بچیوں کی تلاکیں ہو گئی اس جہیز کی وجہ سے بہت سی بچیاں اپنی عمر گزارنے کے بعد اب بلاپے کی دہلیز پر کھڑی ہیں اسی جہیز کی وجہ سے ناظرین بہت سے والدین خودکشی کر چکے ہیں اور اسی جہیز کی وجہ سے آج بہت سے والدین اس معاشرے کے سامنے اپنا منہ نہیں دکھا سکتے آج کوشش کریں گے کہ ہم جہیز جیسی لانت پر گفتگو کریں کہ جسے ہم عام فہم الفاظوں میں لانت کہا کرتے ہیں اور دیکھیں گے ناظرین کہ وہ کون سے عوامر ہیں کہ جس نے آج مسلمانوں کو اس حد تک گیری کر دیا ہے اس حد تک لالچی کر دیا ہے اس حد تک خود کر دیا ہے اس حد تک بے حص کر دیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں موجود ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر وہ بیٹیاں موجود ہوتی ہیں جنہیں بہا کر ہمیں دوسرے گھر بھیجنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری نگاہ دوسروں کی بیٹوں کے مال پر ہوا کرتی ہے دوسروں کی بیٹوں کے جہیز پہ ہوا کرتی ہے کہ وہ کتنا سونا لے کے آئے گی کتنا چاندی لے کے آئے گی آیا کہ وہ ہمارے بچے کے لیے فلائٹ کی چابی لے کے آ رہی ہے یا بنگلو کی چابی لے کے آ رہی ہے ایک چھوٹی سی کار کی چابی لے کے آ رہی ہے یا بہت بڑی کار کی چابی لے کے آ رہی ہے صرف اس کو جاب دلوائیں گے یا اس کو کاروبار کروائیں گے یہ وہ سوالات ہیں ناظرین کہ جس پر آج ہم کلام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کیا کہتی ہے مفتیان کی گفتگو کی روشنی میں ایک بہت آسان سہل انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقع نیوز <تصفح> ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جیز کے موضوع پر اور سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانان کا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ ماشاءاللہ اللہ فیصل ہیں شیخ الحدیث ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز موبر حافظ قرآن قاری قرآن بہت ہی پیارے انداز سے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ دونوں اب دونوں آباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلامرش کرتا ہوں مفتی صاحب بہت ہی ٹچی موضوع ہے سنگین موضوع ہے حساس موضوع ہے جہیز کسے کہتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ اتنا وابیلا جہیز کے ہمارے یہاں کیوں ہوا کرتا ہے بسم اللہ الرحمان الحمد اللہ رب الم وصلاۃ وسلم و سعید المبیا اب المسلی وایہ وصحب ویت ودریات اجمعین آپ نے معاشرے کے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے ذرا انشاء اللہ اس کے بارے میں کلام تو کریں گے جو سوال ہے آپ کا جہیز اصل میں عربی زبان کا جہاز ہے اور جس کا مانا ساز و سامان مہیا کرنا تیاری کرنا ہے اب ہمارے عرف میں جہیز سے مراد وہ سامان ہوتا ہے جو لڑکی والے اپنی بیٹی کو رخصتی کرتے وقت نکاح کے بعد اس کے ساتھ دیا کرتے ہیں اچھا یہ مطلب دی مختصر دی ہے پہلے عرب کا کیا طریقہ ہے مفتی صاحب یعنی اگر ہم عجم اور عرب کی بات کریں ایک فرق محسوس کرنے کی کوشش کریں دونوں سوسائٹیز میں تو کیا فرق ہے دیکھیں دی دی دونوں ہی جانب ویسے تو میں افراد و تفریح کا شکار ہیں ہمارے یہاں پہ تو بیٹی والے جو کچھ دیتے ہیں بیٹی کو وہ جہیز کہلاتا ہے وہاں عربوں میں یہ طریقہ کار ہے کہ شہر کی جانے سے لڑکی کو جو کچھ ملتا ہے اس وہ جہیز کہلاتا ہے کمینتیز لیکن کچھ کمیونٹیز پاکستان میں بھی تو ایسی ہیں جو اسی طریقے سے اہل عرب کو فالو کیا کرتی ہیں وہاں جی بھی لڑکے والے جو ہیں وہ ان کیا کرتے ہیں تمام تر ذمہ داریاں ایسا بھی کچھ نظر آتا ہے جی ایسا بھی نظر آتا ہے بعض کمیونٹی ایسا پایا جاتا ہے اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جہیز جو ہے وہ ایک لانس ہے کیا واقعی جہیز کو ہم ایک لانت کہیں گے یا فی زمانہ جو ہے ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن اللہ علی محمد علی محمد جس طرح کے مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ لڑکی والے یعنی لڑکی کی جو والدین ہیں عام طور پر جو ضروریاتی زندگی کا سامان ساتھ طریقے سے دیتے ہیں جہیز کہا جاتا ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں یا تو وہ بغیر آکاری کے ہے بغیر فخر کے بغیر تکبر کے صرف اس نیت سے ہے کہ میری بیٹی وہاں جا کر سکھی رہے ضروریاتی زندگی کا سامان اس کے پاس موجود رہے جس سے وہ اپنی زندگی چلاتی رہے ایک ہوتا ہے فخر کی بنا پر دینا کہ بہت کس سے دینا کہ دنیا والے دیکھیں اور جو ہے فخر سے میرا نام بلند ہو ایک یہ کہ ریاکاری دنیا والے دیکھیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے اس میں اصاف بھی آ جاتا ہے پہلی جو صورت ہے کہ بالکل اچھی نیت سے دیا ہے تاکہ اس کی بیٹی چین و سکون کے ساتھ زندگی پکڑ کرے یہ بالکل جائز ہے شہری طور پر کوئی کباٹ نہیں ہے اور دوسری جو دو صورتیں میں نے بتائیں کہ جس میں اصراف بھی ہے فخر بھی ہے غرور بھی ہے تکبر بھی رہ بھی ہے یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں اچھا مجھے ایک بات فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جی اگر ایک شخص افورڈ کرتا ہے اور اپنی, اور اپنی بیٹی کے اچھے فیوچر کے لیے وہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے یہ آپ نے فرمایا نا, نا, نا, نا میں اس میں کلیم کرتا ہوں میرا کلیم ہے کہ معاشرے کے اندر کمپٹیشن جو ہے وہ انہی وجوہات کی بنا پر پیدا ہوا کہ وہ شخص جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے کیا یہ کہ صاحب میں تو افورڈ کر سکتا ہوں میں پچاس ہے سونا دوں گا اپنی بیٹی کو میں افورڈ کر سکتا ہوں میں بہت بہترین ستیس پینتیس چالیس لاکھ روپے کا فلیٹ دوں گا میں افورڈ کر سکتا ہوں بہترین کاروبار اپنے داماد کو کروا کے دوں گا اس کے دیکھا دیکھی وہ جو لوور مڈل کلاس کا مطلب جو ہے وہ بچی تھی اس کا باپ جو ہے وہ انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہوا اور اس بیٹی نے اپنے باپ کے دامن کو تھام کے کہا کہ فلاں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ کچھ کیا آپ میرے لیے یہ نہیں کر سکیں آپ نہیں سمجھتے میں نے جو بات کی وہ نارملی طرح زندگی کی بات کی ہے لیکن جہاں پر اپر کلاس کی بات ہے اور وہ اس طریقے سے باہم کمپٹیشن کرتے ہیں مقابلہ بازی ہوتی ہے تو دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر زیادہ دے رہا ہوں کسی سے مقابلہ کر رہا ہوں تو اگرچہ وہ افورڈ کر سکتا ہے لیکن اسے چاہیے کہ سادہ طریقے سے دے کیونکہ اگر وہ سادہ طریقے سے نہیں دیتا بہت زیادہ سے دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی جو فیملیز ہیں وہ وہ جو ہے سمجھیں کہ بے اتبادی کا شکار ہو جائے اور وہ جو ہے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اب اگر وہ نہیں دیتے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ لڑکی کہتی کہ فلان ہے کہ فلاں اتنا جہیز دیا آپ نے مجھے نہیں دیا یہ صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے با با بجائے اس کے افورڈ بھی کر سکتا ہے لیکن سادہ عرض زندگی سے دے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات معاشرے میں مرتب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے بیسکلی ہمارے یہاں اگر ہم خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو دیکھیں تو وہاں تو زندگی میں ہمیں جائز نظر ہی نہیں آ رہا وہاں پہ مولا علی کے ساتھ جب شادی ہو رہی ہم نے مثال بھی دی تھی پچھلے پروگرامز میں <سلام> ہمارے یہاں یہ کون سی تہذیب کون سا کلچر ایسا آ کے بس گیا پاکستان کے اندر یا مسلمانوں کے اندر کیا اب اتنا لین دین جہیز کا ہمارے ہونے لگا اصل <سلام> میں یہ اس سب کانٹیننٹ کی روایت ہے جو گزشتہ ہم سے پہلے جو مذہب مطلب پہ لوگ تھے ان کے یہاں پہ یہی طریقہ کار تھا ان کے یہاں پر خواتین کو جب نکاح کر دیا جاتا تھا تو جو کچھ دینا ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے اس <سلام> کے علاوہ جب بچوں کی پیدائش وغیرہ ہوتی اس میں چھوچک وغیرہ دیتے تھے وراثت میں کچھ بھی نہیں ہوتا صاحب نازین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اکثر مختصر صقفے کے بعد اقبال حاضر خدمت ناظرین آج ہم جہیز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے آپ اگر والد ہیں آپ اگر ماں ہیں آپ اگر بھائی ہیں تو آپ ضرور اس پروگرام میں ہمیں کال کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں شامل کرتے ہیں جناب اس ایوان میں اپنے سب سے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں علیکم علیکم السلام علیکم جی آواز آ رہی ہے بالکل آواز آ رہی ہے سب کو میرا بہت بہت سلام وعلیکم السلام آپ لوگ بہترین پروگرام کرتے ہیں بہت شکریہ اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بحثیت لوگ بہت ویل آف لوگ کہلاتے ہیں وہ اس کا بیڑا اٹھائے اگر جیسے میرے صرف ایک ہی بیڑا ہے ماشاء اللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں اچھا لیکن میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ بہت نیک اور نیک گھرانے کی نیک لڑکی کو لانا ہے کیا ایک نہیں دینی ہے اس گھر سجا کے بچی کو صرف لے کر آؤں گی کیا بات لیکن بس مجھے یہ دعا آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ بس بچی اتنی نیک ہو میرے بچے کو جنت پہنچانے کا ذریعہ کیا بات ہے اب یہ بتائیے ماجی کہ اتنی پیاری سی ماں کا نام کیا ہے اور کہاں سے بات کر رہی میں ڈیفینس کراچی سے حضرت کیا بات ہے مطلب میں نے سنا تھا کہ برف جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے بگلتی ہے تو آپ نے یہ ثابت کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گی دنیا بھر سے جو دیتنی پیغام دینا چاہوں گی کہ جتنی مائیں اس وقت سن رہی اور آپ کا پروگرام بے حد لوگ سنتے ہیں اور خدا کرے کہ بس جو زیلاف لوگ ہیں وہ اس قدم کو اٹھائیں تو نیچے والے خود کہیں گے کہ دیکھو اتنے بڑی میم لنر نے یہ کام کیا اتنی بڑی اتنے بڑے آدمی کی بیٹ، بیٹا اس طرح لڑکی لے کے آیا ہے یا بیٹی اس طرح گئی ہے تو ان کو جب یہ مثال بنے گی تو وہ, وہ یہ نہیں فیل کریں گے کہ ہم، آ، آ، ہم ان کے گھر میں بہو آئیے کچھ بھی نہیں لیا صرف خالی بہو کو لے کر آئیں تو یہ مثال ہم لوگ کو بننا چاہیے کیا بات ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے آپ جیسی ماں میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی سایہ ہیں اور رحمت کا سایہ ہیں ان بچوں کے لیے جو اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت پانا چاہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی رمضان آپ سب کو مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں تسمی بات کر رہی ہوں لندن سے لنڈن سے بات کر رہی فرمائیے جی بہت خوشی ہوئی آپ سے فون پہ بات کر کے ان کا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیس کا تو آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا ہوا ہے جو ماں باپ ویسے بھی شادی کر کے بیچتے ہیں تو جیس تو نہ دیں کوئی ضروری نہیں ہوتا جو یہ کہہ کے کہ بیچتے ہیں کہ بھائی جیسا نہیں بننا ان کو آپ جیسا بنا کے بنا ٹھیک ہے پھر یہ مجھے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں جب لڑکیاں وہاں سے آتی ہیں تو انہیں تم نے ان کی نوکر نہیں بن کے رہنا یہ نہیں تو جو ہم لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں اتنے کام یہ وہ کر کے اتنا کچھ ان کے لیے کرتے ہیں تو اگر وہ ہمارا ساتھ دیں تو کیا وہ اچھی بات نہیں ہے مطلب آپ یہ چاہتی ہیں کہ نوجوان بچیاں جو آتی ہیں ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جس انداز سے آپ نے خدمتیں کی اپنی ساس کی اسی انداز سے وہ آپ لوگوں کی خدمت اور آپ کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں خدمت اتنی نہ بھی کریں صرف یہ کریں کہ جو اچھے کام ہے وہ کریں نہ کہیں بھی جو آپ کہیں وہی نے کر بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے آپ ہمارے جیسا بنے آپ نے جیسا نہیں آپ کو بالکل جواب دیں گے ماں جی کا بہت شکریہ آپ نے لنڈن سے کال کی مکھی صاحب بحث جو ہے وہ چھڑ چکی ہے ایوان کھل چکا ہے بات یہ کہ وہیں سے بات کا آغاز کریں گے کہ کون سی تہذیب کون سا کلچر تھا کہ جس نے اتنا رچاؤ پیدا کر دیا کہ آج ہمارے ہم باقاعدہ لڑکوں کو بیچا جاتا ہے اور لڑکیوں کو خریدا جاتا ہے دیکھیے اصل میں تو اس کے پیچھے تو ظلم کا عنصر نمایا ہے لیکن اگر ہم عام معاشرے کو دیکھتے ہیں تو پھر یہاں کی قدیم تو تہذیب ہے قدیم جو مذہب ہے اس کے اعتبار سے لڑکیوں کو وراثت میں کچھ حصہ نہیں دیا جاتا تھا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ شادی کے موقع پر لڑکیوں کو بہت سارا جہیز دے کر اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے بچی کی وراغی دین کے موقع, موقع پر چھوچک وغیرہ کے نام پر چیزیں بھیج کر یہ معاملہ کیا کرتا اب ہمارے آب اسلام نے حالانکہ وراثت کا سلسلہ رکھا تو لڑکی کو اس کا حصہ ملتا ہے اب لوگ مگر ایک کسٹم کے اعتبار سے اس بات کو لیے چلے آ رہے ہیں جو انہوں نے یہاں پر دیکھی لوگوں میں اور اس کے اعتبار سے جناب زیادہ زیادہ جہیز دینے کی کوشش کرتے ہیں پھر شیطان درمیان میں تیری لگاتا ہے اور وہ جذبات کو بڑکاتا ہے خاص طور پر ریاکاری تکبر وغیرہ یہ چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہے لوگوں میں شوہرہ ہوتا ہے کہ فلاں سید صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی باون تولہ سونا دیا یہ فلاں جو ہے جناب اپنی بیٹی کو جو ہے وہ چار ٹیلی ویژن دیے ہیں اور فلاں چیزیں یہ صرف بلکہ آپ ٹی وی کی جگہ پلازما لے چکا ہے موتی صاحب اچھا بلکہ دینے سے پہلے باقاعدہ اس کی نمائش کی جاتی ہے <laughs> اس کو پتہ نہیں دکھاوا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے ذہن <laughs> میں نہیں آ رہا باقاعدہ مست... وہ بری رکھی جاتی ہے نا جا وہ سجایا جاتا ہے سارا جو جہیز پھر آ کے خاندان والے دیکھتے ہیں اچھا باقاعدہ ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر ویٹ دیکھتے ہیں کہ سونا کتنا دیا ہے پھر اگر سونے پہ سوا گیا اس پہ گھر کی چابی یا گاڑی کی چابی دے دیوا ریاکاری ہے آپ کے نزدیک اچھا مفتی صاحب ایک بات جیسے کہ میں ابتدان بات کر رہا تھا اب دیکھیں سوسائٹی سے جو ماں کال کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں میں افورڈ کر سکتی ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میں ایسی بچی چاہتی ہوں جو میری بچے کے لیے کا سامان بن جائے دین دار ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے مطلب عام میں دو کپڑوں میں میں لے کے آؤں گی اس مثال کو کیسے بات یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں اگر وہ بیٹی کو کم جہیز دیتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے مان اس نے کم دیا ہے جو اس کی استطاعت ہے لیکن اگر اپر کلاس جو ہیں جو ویل سیٹل لوگ ہیں وہ اگر اپنی بیٹی کو باوجود اس استطاعت ہونے کی کم جہیز دیتے ہیں سادگی کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں یا سادگی کے ساتھ جو بچی لاتے ہیں تو وہ قابل تعریف ہو سکتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ان کے پاس طاقت تھی مال و دولت تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کم جہیز دیا یا انہوں نے اس کے باوجود اپنے بیٹے کو سادی سے بیاہ تو قابل تعریف ہیں وہ ویل well سیٹل لوگ جو باوجود استطاعت ہونے کے سب کچھ ہونے کے اپنی شادیاں اپنے بچوں کی شادیاں ساگی کے ساتھ کرتے ہیں اچھا آپ oh کے خیال میں وہ قابل تعریف لوگ ہیں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بان جقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں جہیش کے موضوع پر نہایتی حساس نہایتی سنجیدہ مسئلہ اس معاشرے کا ہمارے ساتھ رشید فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ رشید فرما ہے جناب مفتی سہیل رزا امجدی صاحب مفتی صاحب آپ کے پاس جو کوشچن آیا وہ یہ آیا کہ صاحب جو ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ صاحب لڑکی کو جب بھیجا جاتا ہے تو دو طرح کے طبقے ایک تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب تم یہاں سے جا رہی ہو اب تمہارا جنازہ جو ہے وہاں سے اٹھے گا جیسا وہ کہیں ویسا تمہیں کرنا ہے اور ایک طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی ڈومیننسی کو برداشت مت کرنا اپنے وجود کے مطابق ان کو ڈھالنا جیسے کہ سے کال آئی اب وہاں پہ جو سا سے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بہت زیادہ خدمت کریں لیکن ایٹ اتنا ضرور ہو کہ وہ مزاج کے مطابق چلے گھر کے جی ہاں یہ اچھے والدین کی نشانی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو روست کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے گھر وہی ہے تم جا رہی ہے اور جو ہے وہ وہاں پر جا کر خدمت کرنا اور ان کی ہر تکلیف کو برداشت کرنا ٹھیک ہے نا یہ تو بالکل صحیح ہے اور ایسی ہی تعلیم ہونی چاہیے تربیت ہونی چاہیے تربیت یہ ہونی, ہونی چاہیے شامل کرتے ہیں جناب ایک کالر کو السلام علیکم السّلام علیکم دینیش بھائی وعلیکم السلام خان کینیڈا سے جی مفتی اکرام کو بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام زنیش بھائی بہت اچھا ٹاپک رکھا آپ نے جو واقعی ہماری جو معاشرے کی دختی رنگ کو چھیڑتا ہے جو لوگ بےچارے بیٹیوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں دہیز کی وجہ سے دوسروں کو یہ سن کے کچھ شاید شرم آ جائے اور لوگوں کی بچیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں مجھے یہ کہنا تھا کہ جنیب بھائی ہم بھی چھ بہنیں ہیں اور ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے بڑی رحمت فرمائی ہم پہ کہ کئی جو ہمیں ملے وہ ایسے ملے کہ واقعی دو کپڑوں میں ہی لے کے گئے ہمیں کہ الحمدللہ رب العالمین اور وہ بہنیں اپنے گھروں میں اتنی خوش ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہے اور میری یہی دعا ہے کہ کاش سب لوگ ایسے ہی ہو جائے جیسے وہ ہیں باقی ہم لوگ جو تھے وہ جیسے بھی گزری ہماری گزر گئی وہ تو لیکن الحمد للہ کہ میرے آگے سے جو بچی کے ان انوالو ملے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک پیس بھی ملیں گی ہم سے ابھی ہم لوگ باہر رہ رہے ہیں لوگ یہی لالچ کرتے ہیں کہ کوئی باہر آئے اس میں اچھی طرح سیٹا جائے یا کھینچا جائے اچھا ایسا ہوتا ہے آج کل یہ لالچ پیدا ہو گئی ہے کہ گرین کارڈ مل جائے ان کے ذریعے سے کچھ کاروبار سیٹ ہو جائے لڑکی سے لیکن الحمد للہ ربی اللہ کی بڑی کرم نوازی اور میری آپ سے یہ رتجائے کہ مفتیان صاحب خود گئی کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گوہیں بھی ایسی ملتے کہ مجھے کچھ نہ لینا کو خوب صورت ہو کہ گھر میں وہ ماحول پیدا کرے جو صحیح ہے اسلامی ماحول بن سکے ماشاء اللہ اور دوسرا مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا ایک سوال کہ آج ہمارے پندرہ رمضان ہے تو کیا آج کے بندروے روزے کے اس والے سے کوئی خاص دعا جو آج ہم کر سکتے ہیں وہی بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کینیڈا سے کال کی ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاند جیسی بہو عطا کرے جی مفتی صاحب کیا کلام فرما رہے ہیں کہ وہاں جب بیٹی جاتی ہے اچھی تعلیم و تربیت ہونے کے ناطے تو وہاں جا کر اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے اگر وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ صبح دیر سے اٹھتی تھی تو وہاں جا کر جلدی اٹھتی ناشتہ دیتی ہے صاف سفر کا خیال اپنا ماں باپ انہیں مانتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مان لیتے ہیں اب اس کے اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان جا کر جو ہے ان جیسا نہ بننا بلکہ ان کو اپنا اپنا اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرنا اپنے دباؤ میں لینا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اوپر سے آنے کی کوشش کرتی ہے اور ان پر حکم جماتی ہے تین چار مہینے کے بعد وہ اپنی بیٹی تو کیا اسے بہو بھی تصور نہیں کرتا محبت جو ہے وہ سطح پیدا نہیں ہوتی جلد میں مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ مربجہ جو جہیز ہے اس کو کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لاکھوں روپے جو ہے وہ سونے دیا جاتا ہے گھر دیا جاتا ہے گاڑی دی جاتی ہے فلیٹ دیا جاتا ہے کاروبار سیٹ کروایا جاتا ہے تو شریعت اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے اس جہیز کو دیکھیں وجہ جہیز تو ایک لعنت کی صورت ہے جیسے हुँ. کہ ابتدا میں ہم لوگ اسی بات میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں دینے والا بھی پورے طور پہ جو ہے دل سے نہیں دے رہا ہوتا हुँ. بعض اوقات لوگوں سے قرضے لے کر اپنا کام چلا رہا ہوتا ہے بعض اوقات دنیا کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے हुँ. اور لینے والا بھی لے کر خوش نہیں ہوتا اتنا کچھ وہ کہتا ہے کہ اس نے کم دیا اور مزید چاہیے مجھے اور پھر دینے والے میں ریا کاری کی بات ہم نے ابھی کی تھی کہ پورا باقاعدہ اس کی نمائش کی جاتی ہے سارے کے سارے معاملات کیے جاتے ہیں تو بیٹی کو وہ دنیاوی اعتبار سے تو سب کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دنیا کو خوش کرنے کے لیے لیکن حقیقی جو سکھ ہے وہ نہیں دے پاتے اس صورت میں نہیں مفتی صاحب اس میں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ دو طرح کے طبقے ایک وہ طبقہ ہے جو ریا کر رہا ہوتا ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ کہتا ہے صاحب میں اپنی بیٹی کو جو چاہوں دے دوں ٹھیک ہے جی میں دے سکتا ہوں اور اس کی وہ نمائش بھی کرتا ہے بتاتا بھی ہے کہ صاحب ہم نے اتنا سب کچھ اپنی بیٹی کو دیا ہے ایک وہ طبقہ ہے مفتی صاحب جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ جمع کر کر کے کر کر کے بُڑھاپے میں جو ہے جا کر ایک جہیز اکٹھا کر کے اس لیے دیتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ سیکیور ہو جائے اس کو تانے نہ ملے دو باتیں جس پر کلام کریں گے ایک کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم آؤٹ آف سٹی سے جی فرمائیے ہیلو جی فرمائیے محترمہ جی بھائی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا uh -huh. مسئلے کے متعلق دونوں مختیان کرام کو السلام علیکم وعلیکم السلام اور تمام عالم اسلام کو میری طرف سے رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی مبارک فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہوں میرا خیال ہے شاید آپ کی کال ڈراپ ہوگی نازن رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صقفے کے بعد اختار ٹائم کی اس کیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال جہیز کے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں افتار کے ان پیارے سے لمحات میں اب ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے یہ ٹاپک ہے جی ہم نے جہیز نہیں لینا جو لوگ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جیز لینا یا بعد میں لڑکیوں کو مینے دیتے ہیں کہ دو کمروں میں سے آیا ایسے دوبارہ, دوبارہ یعنی کہ لوگ بات کہتے ہیں کہ ہم نے جہز نہیں لینا हु شادی کر کے لڑکیوں کو گھر لے جاتے ہیں بعد میں لڑکیوں کو مین دیتے ہیں کہ ہم دو کمروں میں سے آپ کو لائے ہوئے ہیں بعد میں تانے دیتے ہیں ہاں میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہو چکے ہیں اچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس قسم کا میری جب شادی ہوئی ہے تو یہی ہوا ہم نے مجھے, مجھے بہت کچھ دیا ہے ایک گاڑی کو چھوڑ کے سارا کچھ دیا ہے اچھا تو آپ مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دو کمر میں آئی ہو ایسے اچھا کیا دیوا جی دی دی دی دی بھی ہے نا تو تابو تاب جی تاب ہم نے امیر گرانے کی جانی ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا اور ضرور اس پہ ہم کلام کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مکی صاحب ہم بات کر رہے تھے ان دو کلاسز کی ایک تو وہ جو شو آف کرتی ہے جو ایکسپوجر کرتی ہے جو دیتی ہے سمپل بات ہے اور ایک وہ جو مجبرن دیتی ہے یعنی اس کو دینے کا اس کے پاس جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے لیکن وہ بےچارا بورا جو ہے وہ کما رہا ہے کم رہا ہے کما رہا ہے اور اس کے بعد جا کے جو اپنی بیٹی کو بیاتا ہے کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں کلاسز کو دیکھیں پہلی کلاس کا مضموم ہونا برا ہونا تو بالکل واضح ہے دوسری کلاس جو ان کی ریکھا دیکھی کر رہی ہے نقل میں کر رہی ہے یہ بھی بری بات ہے اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے زیادہ نعمت والوں کو نہ دیکھا جائے ٹھیک ہے بلکہ اس سے کم نعمت والے اچھا میرا کلیم حدیث پہ نہیں ہے معذ اللہ ہو نہیں سکتا میرا کلیم اس بات کے اوپر ہے یا اس رویے پہ جو معاشرتی رویہ ہے کہ جہاں پر لڑکے والوں کی طرف سے ایک پوری لسٹ آتی ہے اور وہ ایک پوری لسٹ بنا کر دیتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بائیک بھی موجود ہوتی ہے یا گاڑی भी भी بھی موجود ہوتی ہے فلیٹ بھی موجود ہوتا ہے کاروبار کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں دیگر اشیاء سونا چاندی وغیرہ ایکس سب کچھ موجود ہوتا ہے تو اس لسٹ کا کیا کریں گے وہ کہتے ہیں لسٹ پوری کرو ورنہ ہم آپ کی بیٹی لے کے نہیں جائیں گے کرے اس وقت پھر تو اب یہ تیسری وجہ آ گئی ہونے کی یہ تو اب اس میں تو مجبور ہو جائے گا چاروں چار اسے کرنا پڑ رہا ہے اب سب سے زیادہ مذمت کے قابل وہ لوگ ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ برے لوگ ہوگی کیونکہ اب یہ جو بوڑھا تھا جو بےچارا کما رہا ہے تو اپنے استطاف کے مطابق کما کے دیتا تو ٹھیک تھا ٹھیک ہے لیکن اب اس کے اوپر پریشر آ ہے اور لڑکی کا پیدا ہونا اس کے لیے غذاب بنا دیا گیا ہے تو اب یہ لڑکے والوں کا سارا کا سارا قصور ہے لیکن بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے نا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ سے اس بارے میں رائے لینا چاہوں گا کہ یہاں پہ یہ بات تو واضح نہیں ہے نا بچی پیدا ہوئی وہ ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے اس نے کمانا شروع کیا اور اپنی جو پٹلیا ہے اس کے اندر اسے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اس کو نہیں پتا کہ جو جہاں بیائی جائے گی وہاں سے رشتہ آئے گا, وہاں سے کیا ڈیمانڈ آئیں گی تو مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ وہ جو ایک معاشرے کا خوف ایک سہم ہے وہ تو دل میں قائم ہے نا جی اس سہم جی کے تحت ہی وہ دے رہا ہے تو اس کا کیا کریں گے پھر آپ دیکھیں اب اگر مسلمانوں سے پہلے حالت اب دیکھیں تو قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ وہی جب بشر اور آدوم بل وہ لڑکیوں کو آپ سمجھتے تھے وہ پیدا ہوتی زندہ درغور اگر کرتے تھے تو آج دیکھیے سچویشن وہ نہیں ہے لیکن اس سے ملتی جلتی ضرور ہے کہ اگر آپ کے یہاں ہمارے معاشرے میں کسی کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں دو تین لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے کیسے اور وہ مولانا کے چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر دعا فرمائی کہ لڑکا ہو یہی کنسپٹ ہے نا کہ لڑکا لڑکا جو ہے لڑکی لاتا ہے تو مال و دولت لاتا ہے تو لڑکی جاتی ہے تو مال و دولت سب لے کر جاتا یہ یہی بات ہے کہ جو معاشرے میں ہم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے اپنی ہماری پیدا ہے اگر آج ہم یہ عہد کر لیں اپنے لحاظ سے اس کو ہم محاذہ اپنے آپ سے شروع کریں عہد کر لیں کہ ہم اگر کسی کو بیاہیں گے اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو تو ہم انشاءاللہ شاء اللہ بالکل سادگی سے کریں گے اور لڑکے والے بھی جو لڑکے ہیں وہ بھی عہد کر لیں کہ ہم اگر شادی کریں گے تو ہم بالکل سادگی سے کریں گے تو اس طریقے سے انشاءاللہ جو یہ ڈسبیلنسنگ ہو رہی ہے یہ بیلنس ہو جائے گا اچھا آپ دیکھیں میری بات سنیں میں مقدمہ یہ ہے یہ بات کی بہت ہے بہت سچویشن ہے کہ اعتدال کی جو ہے وہ اگر قائم ہو جائے معاشرے میں سے کے تو کچھ ہے ہی نہیں کیا کریں گے اس کا آپ کے ابھی لاہور سے جو ایک بہن نے کہا کہ صاحب دو جوڑوں میں ہمیں آپ کو بول ہے ٹھیک ہے جی مجھے تو جہیز دیا بھی گیا مجھے بھیجا بھی گیا بڑا اچھا لوش قسم کا سیٹ اپ کیا گیا لیکن وہ جو دو جوڑوں میں آتی ہے اس کو تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تو تو دو جوڑے لے کے آئی تھی اور کیا لے کے آئی بھائی گیری ہے آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے اسے جہیز نہیں لیا اور جب وہ آگئی تو وہ تازہ تشنی دے رہی تو پھر, پھر آپ کیسے مطلب توازن پیدا کریں گے معاشرے دل میں اخلاص پیدا کریں اپنا محاذبہ کریں ہاں اپنا محاذبہ کریں گے دل میں اخلاص پیدا کریں گے نبی کریم علیہ اشاط وال کی حدیث کو سامنے رکھیں کہ جو لڑکی سے اس وجہ سے نکاح کرے کہ وہ مال و دولت والی ہے تو اس کی موتازگی میں اور اضافہ ہوگا اچھا میں چلیں اس وقت ایک بات ایک کام یہ کرتے ہیں فریق بناتے ہیں گفتگو کے دوران میں لڑکی والوں کا فریق ہوں ٹھیک ہے جی آپ لڑکے والوں کے فریق ہیں ایک مثال میں دے رہا ہوں ایک دیکھنے والوں کے لیے تاکہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا جائے لڑکی والوں سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے لیکن میرے ذہن میں ایک سہم ہے کہ میری بیٹی یا میری بیوی جو ہے مطلب جو آئے گی یا مطلب میری بیٹی جو میں بہاؤں گا یا مطلب جو میں اپنی بہن کو بہاؤں گا اس کے لیے مجھے ان لوازمات کو پورا کرنا ہے ورنہ پھر اس کے ساتھ سسرال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میں اس میں کلام کرواؤں گا مفتی صاحب نازین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر صقفے کے بعد کی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور جہیز کے موضوع کے ساتھ ایک بار آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ ششید فرما ہیں فقیر الاسر شیخ العدیس محترم جناب مفتی ابو بقیر صدیق صاحب ان کے ساتھ رشید فرما ہیں ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امردی صاحب اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نوجوان ثنا خامہ اللہ بہت ہی پیاری آواز کے مالک محترم جناب فیصل حسن نقش منتھی صاحب شامل کرتے ہیں جناب اس ایوان میں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اب دیکھیں ایک فریق ہم نے بنا لیا میں اس وقت جو ہے وہ لڑاؤں وہ جنگ جو کہ لڑکی والوں کی طرف سے بہنوں کی طرف سے ٹھیک ہے جی اور آپ بات کر رہے ہیں تو فرش کیجیے لڑکے والوں کی طرف سے ایک انفورسنگ میں لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں میں نے بڑے پیسے جمع کر کر کے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کسی بھی مطلب آپ رشتے کو لے لیں میں نے جہیز جمع کیا سب کچھ کیا بڑھاپا گیا بہت مشکل سے بہانے کی پوزیشن آئی ہے مجھے نہیں پتا لڑکے والے کے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سادگی سے سارا معاملہ رکھا جائے لڑکی والے جو ہیں وہ سادگی سے جہیز دیں کیسے کریں مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ سامنے ڈیمانڈ کا ہم لگا ہوا ہے مسئلہ یہ کہ پہلے تو کریکٹر رہا ہے کہ ہمدردی آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ لڑکی آ رہا ہے آپ ہم لگے آپ لڑکی والوں کی طرف آ جائیں میں لڑکے والوں کی طرف میں یہ کہتا ہوں جی کہ مجھے آپ لڑکی دیں گے تو میں جو ہوں وہ نہیں اس وقت تک لڑکی کو نہیں لوں گا جب تک کہ جو ہے وہ آپ مجھے جہیز کو اپن نہیں دیں گے میں لڑکے والا بن جاتا ہوں یہ دیکھیے اس میں مسئلہ یہی ہے کہ قوم کی طبیعت پوری پوری بگڑی ہوئی ہے پورا کا پورا مزاج تبدیل ہو گیا اب اس کے اندر یہ کہا جائے کہ جناب آپ صحیح ہو جائیں وہ صحیح ہو جائے سلا صحیح ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے جب تک یہ جذبہ ہم اپنے اندر بیدار نہیں کریں گے جب تک لڑکے والے اپنے آپ کو اپنے اندر یہ جذبہ بیدار نہیں کریں گے تب تک معاشرے کی اطلاع نہیں ہو سکتی ہے یا اس کے لیے کوئی ایسے بائی فورس کوئی قوانین نافذ کیے جائے کہ جس کے تحت یہ کام کرایا جائے یا <تصفح> دوسرا سلسلہ جو اسلام کا دیکھا کار ہے کہ درو کو تبدل کیا جائے وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے ہو سکتا ہے ورنہ یہ ظلم کا یہ ظلم کی جو ہے چلتی رہے گی اور بےچارے مظلوم کستے رہیں گے اچھا آپ مجھے بتائیے کہ لڑکی والوں کا جو سہم ہے یا جو فطری تقاضہ اپنے اندر پیدا کیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس سلسلے میں بہرحال کسی حد تک تو اس کی احتیاط کی جائے لیکن بالکل اس سے جائے انسان مثال کے طور پر احتیاط کس کو کہیں گے آپ دیکھیے احتیاط یہ کہ انسان اپنے جو ذرائع ہیں اس حدود میں رہتے ہوئے اگر کچھ اپنی بچی کے لیے کرنا چاہے تو شرم کوئی مضموم نہیں ہے اور کوئی برا بھی نہیں ہے لیکن انسان بہت زیادہ ڈر جائے اور اللہ کا اللہ تبارک میں توقل ختم ہو جائے اور پھر جناب یہی سمجھے کہ جناب اب تو سب کچھ مجھے کرنا ہے آپ اس کے لیے جائز نا جائز کی پرواہ چھوڑ دیں یا یہ ہے کہ اپنے صحت اور غیر صحت کے پرواہ چھوڑ دے یا پھر یہ کہ بالکل پریشان ہو کر اس کے لیے کمپلیکس کا شکار ہو جائے تو یہ برالا غلط اچھا مجھے ایک بات بتائیے آپ یہ فرماتے ہیں بے شک دیکھیں اللہ پر توقل ہے ہی اس سے تو انکار ہے ہی نہیں لیکن میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں جن کو میں اوپنلی ڈسکس نہیں کروں گا جن کے یہاں یہ معاملہ ہے کہ بچہ اگر میٹرک پاس ہے تو اس کی یہ ریٹ ہے اگر اس نے انٹر کیا ہے تو اس یہ ریٹ ہے اس نے اگر گریجویشن کیا تو اس کی یہ ہے اس نے اگر کیا تو اس کی یہ ہے اس نے اگر پی ایچ ڈی کیا ہے تو اس کی یہ ریٹ ہے اگر جاب کرتا ہے انڈر ٹین ہے تو اس کے یہ ریٹس ہیں انڈر ٹوئنٹی ہے تو اس کے یہ ریٹس ہیں بزنس کرتا ہے انڈر ففٹی ہے تو اس کے یہ ریٹس ہیں آپ مجھے بتائیے لڑکا دکھتا ہے باقاعدہ اور اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب معذرت کے ساتھ اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اپنی بیچوں کے لیے پچیس پچیس تیس تیس پچاس پچاس لاکھ روپیہ جیس کی میں الگ کرتے ہیں چاہے کھانے کو ان کے پاس کچھ نہ ہو درست ان شاء اللہ سہیل بھائی کلام کروائیں گے کریں گے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے لاکھوں کی تعداد میں ہماری بہنیں بھی تو ہیں جو صحیح طریقے سے بالکل ان کے نکاح ہو رہے ہیں الحمدللہ للہ برعالمین اور بات وہی ہے کہ بھائی یہ تقلر جان لاجا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نکال دے آپ کی فرمائی ہوتی ہوں میں یہ ارض کروں گا کہ اب لڑکے والے جو ہے وہ پیسہ لے رہے ہیں باقاعدہ اپنے بچے کو بیچ رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں اور فروغ کرنے کے بعد جو ہے اسے مکان وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے ساری چیزیں اور وہ بالکل لڑکی والوں کے اندر میں آ جاتا ہے یہ بالکل یکسر غلط ہے اور ان کا اس طرح فروغ کرنا اس کی فروغ کی پیسہ لینا بالکل غلط ہے رہی بات یہ ہے کہ اسے کس طریقے سے دور کیا جائے دیکھیں جو لڑکی والے ہیں نا پریشان ہیں سہمے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی جو لڑکے والے ہوتے ہیں اب ان کی لڑکی کا معاملہ ہے تو وہ سہنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کم سے کم چیزیں دیں لیکن جہاں ان کی لڑکے کی بات آ جاتی اسی گھر میں لڑکا ہو تو جی اگر اس کو بہانا ہے تو میں تو بہت زیادہ جہیز لوں گی میں تو مال و دولت بہت زیادہ لوں گی اور پوری لسٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اس کلچر کو آپ ختم کریں جب آپ کا لڑکا ہے آپ اس کی شادی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کریں اور کم سے کم جو ہے وہ سامان لیں بالکل ڈیمانڈ نہ کریں تو انشاءاللہ جب آپ کی لڑکی کا معاملہ آئے گا تو سامنے سے آپ کے آپ ڈیمانڈ مفتی صاحب یہ تو ختم ہو چکا نا ہم نے اسی معاشرے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو بچی ہے اس کو آپ نازوں سے پالتے ہیں پوچھنا بڑا کرتے ہیں اور آپ کے لڑکے کے لیے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صاحب مجھے لڑکی چاہیے جو اس کا فیوچر بنا سکتے لیکن بات جنید بھائی و حدیث کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہے ہمیں نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ و اسلام نتی پیاز سرزادی کا نکاح سے فرمایا تھا کیا سامان دیا صحاب کران کے دونوں میں کیسے ہوا تھا تو یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ شادی جو ہے اس لیے کی جاتی ہے ایک تو جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر دوسرا یہ مانو مالو کو مانو دولت میرا فیوچر دن جو دن ہے وہ سیٹ ہو جائے گا کلام کریں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے حقفے کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ تشریف ہیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی سہیل رضا امجد صاحب اور آخر میں تشریف ہیں جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب فیصل سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پر ماہون ماحول کو مزید لطیف بنائیں اور نہ رسول محبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چن اشعار پیش کریں جناب تر میں ہم اللہ Shabbat shalom.